الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما طريني ما جوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون ادفع باللتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يسفون عَوزُ بَكَ مِن بَكَ رَبِّ عَن صدق اگر تم مجھے دکھا دے جو کچھ کے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اے میرے رب ظالم قوموں مجھے مجھے نبنا. مجھے نبنا. میں میں سے مجھے نہ بنا جواب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ ان کے ساتھ وعدے کیے تھے آپ کو دکھانے پر قادر ہیں لیکن آپ ان کی باتوں کا جواب اچھے طریقے سے دیتے رہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وقرب عظام مزاد شیاتین اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اے میرے رب آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے بس سے اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب جس وقت کے شیاطین حاضر ہو جائیں گزشتہ سبب میں بات ہوئی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ اور بڑا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیوب سے پاک ہے انسان کے لیے اولاد نہ ہونا عیب ہے اور اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا ہے آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و ایک دعا کا ذکر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کے جواب کا ذکر ہے اور پھر طریقہ بتایا گیا دشمنوں کے ساتھ نمٹنے کا دشمن مسلمان کے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انسان اور دوسرے خیاطین دونوں سے بچنے کا طریقہ بتایا نمٹنے کا طریقہ بتایا دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ یوں مانگتے ہیں ہم سے کہ وہ کچھ وعدے ہمیں دکھا دیں جو مشرقین کے ساتھ کیے گئے ہیں مشرقین کے بارے میں کیے گئے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے رسوا کر دیں گے مغلوب کر دیں گے تو وہ تقریباً وعدے دکھا دیے گئے فتح مکہ کی صورت میں غزل بدر کے فتح کی صورت میں دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی فلاں علمی فل کو مسالگے اے میرے رب ظالم قوموں میں سے مجھے نہ بنا مراد یہ ہے کہ جو ظالم قومیں کام کرتی ہیں ایسی بھی غلطی مجھ سے نہ ہو زہر نبی کی ذات تو معصوم ہے یہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ فطروں سے نجات مانگی جائے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت فتن کا دور آئے گا تو انسان نہیں سمجھ سکے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے دونوں طرف سے لوگ باتیں اس طرح ہی کر رہے ہوں گے جس طرح اسی بات کو یوں بھی فرمایا حدیث میں کہ صبح کے وقت لوگ مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے ایسی غلطی ان سے ہو جائے گی فتن ایسے ہوں گے شام کو مسلمان ہو گے صبح کافر ہو جائیں گے اسی بات کو ایک اور ادیث میں یوں فرمایا ایمان اور اسلام کو بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ بہتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوگا یہ فتم جب آ جائیں جب آ جائیں جس میں حق اور باطل کا فرق کرنا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دعا فرمائی اضا اور فتن فتو فنی اے میرے رب جب فتنے برپا کرنے کا آپ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو مجھے ان فتنوں کے آنے سے پہلے وفاق دے دے کہ کہیں ان فتنوں میں مبتلا ہو کے میں بھی ایمان سے دور نہ ہو جاؤں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بیجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے بیجال کے فتنے سے پناہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ دور اللہ ہمیں نہ دکھائے کیونکہ وہ حکم کرے گا بارش برس جائے گی سبزہ بیچ جائے گا موسم سخت گرم ہوگا بہار ہو جائے گی لوگ سمجھیں گے یہی خدائی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا کمزور ایمان کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس کی طرف نابائل ہو جائے تو اس کے فتنے سے نجات مانگی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس کی وہ جادو والی چالیں دیکھ کے اپنے ایمان سے دوڑ تو پہلی دعا تو مشرقین مکہ کے بارے میں تھی کہ اللہ جو وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں ہمیں آپ نے بتایا وہ دکھا دیں چنانچہ وہ دکھا دیا گیا بدر میں مشرقین زیادہ تھے مغلوب ہو گئے فتح مکہ ہو گیا مشرقین مکہ کے بہت سارے قبائل نے آپس میں یہ معاہدے کیے گئے تھے کہ مکہ کو کوئی نہیں فتح کر سکتا مگر مکہ کو وہی فتح کر سکتا ہے جو برحق ہوگا لہذا اگر یہ شخص جو نبوت کے دعوی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر برحق ہوں گے تو مکہ فتح کر لیں گے اور پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے محفوظ مسلمان ہوئے اسی کو سورہ نصر اللہ ویسد افواج کے فتح کا وقت آ اور دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے یہ فتح مکہ کی بات ہے چنانچہ جب آپ نے مکہ فتح کر لیا تو گروہ کی گروہ مسلمان ہیں. دوسری دعا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کی حقیقت میں ہمارے لیے ہے کہ رب فلا جان فلکو کہ اللہ ظالم قوموں میں ہمیں نہ بنا کوئی لوگ ظلم کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی شریک نہ ہو جائیں یعنی فتم کے دور میں سے اللہ ہمیں بچا ظالم کی جو تعریف ہے وہ یہ بھی زیادتی کسی کو مکہ مارنا یہ کرنا کسی کا پیسہ کھانا یہ سب ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے کفر اور شرق اللہ نے جواب میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ مجھے وہ وعدے دکھا دے جو ان مشرقین کے بارے میں آپ نے کیے ہیں جواب میں فرمایا اللہ تعالی نے عَلَى عَلَى اے نبی ہم نے جو وعدے کیے ہیں مشرقین کے بارے میں کہ ان کو ہم جو زلیل و رسوا کریں گے ہم ان وعدوں کو آپ کے سامنے دکھانے پر قادر ہیں آپ کو دکھا دیں گے اور جو دکھا دی گئی ہے پہلے کی ہے اور جو وعدے تھے وہ دکھا دیے گئے مطلب مکہ فتح ہو گیا اور بدر میں فتح نسل لیکن آئے دن جو مصرقین ستاتے رہتے ہیں میں نے بتایا نا کہ مسلمان کے دشمن تو بہت ہیں لیکن ایک دشمن انسان ہے اور ایک دشمن شیطان ہے انسان کا اپنا نفس بھی دشمن ہے نفس کی تربیت صحیح نہ ہو تو یہ بھی اس کا جو اپنا ہے وہ بھی اس کا دشمن ہے جو انسان دشمن ہے، قرآن مجید نے ان دونوں دشمنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو وہ مخلوق جو گندے خیالات لاتی ہے دل میں اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں وہ دلوں میں گندے خیالات لاتی ہے جو مخلوق ان گندے خیالات سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں وہ منل جنت ونداس وہ جنوں میں بھی ہیں جو گندے خیالات لاتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں جو انسان کے دل میں گندے خیالات لانے کا سبب بنتے ہیں سبب بنتے تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو گندے کام کی طرف گندی ماحول کی طرف دعوت دیتی ہیں پھر انسان کا نفس حریص ہے وہ اس دعوت کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ جو گندی تصویریں ہوتی ہیں گندی دوستیاں ہوتی ہیں یہ سب بنداس ہے نا انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو گند کی دعوت دے رہے ہیں پھر وہی گند جب بندہ دیکھتا ہے تو اسی کا بار بار دل میں خیال خیالات ہے خیال آتا رہتا ہے خیال وہی نماز میں خیال آتا رہتا ہے تو یہ جو خیال آ رہا ہے وہ انناس ہے وہ گندے لوگوں کا خیال ہے گندے لوگوں کے ماحول میں بیٹھا ہے گندی تصویریں یا گانے یا فلمیں یا جو کچھ گندے بھرا ہوا ہے آج نظام وہ اناس ہے جو صفی سدور جنت ونس ان چیزوں سے اللہ کی پناہ جو دلوں میں آتی ہیں وہ چیزیں انسانوں میں بھی ہیں اور بھی جنوں کی بھی اور دونوں کسی پناہ ماننی ہے تو پھر میں کہنا ہم آپ کو وہ باتیں سارے دکھا دیں گے جو ان کے بارے میں ہم نے کیے اور دکھا دیے گئے رہی بات جو دشمنوں کی ویسے تو چار دشمن ہیں انسان کے ایک تو دشمن وہ ہے جو کفار ہے جو نظر آتے ہیں نسارہ ہے نظر آتے ہیں یہ دو دشمن ہیں دوسرے دشمن تیسرے دشمن انسان کا اپنا نفس ہے اور اس طرح کے انسان جو گندے خیالات جاتے ہیں اور چوتھا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے تو جو دشمن انسان ہے آئے دن عضائے پہنچاتے رہتے ہیں جو انسان دشمن اور مراد مشرقی نمکتا ہے جو آئے دن تکلیف پہنچاتے ہیں کبھی ظاہری جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں اور کبھی باتیں ایسے ماحول میں کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچتی ہیں تو انسان ہونے کے لحاظ سے اذیت کا سبب بنتی تھی تو آپ کو انسانی دشمن کے مقابلے میں وہ طریقہ برتنے کا بتایا گیا ہی احسن و اسیا جو انسانی دشمن ہیں آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں آپ انسانی دشمنوں کا یوں دفاع کریں جو اچھا طریقہ ہو یعنی ان کی طرف سے فضول باتیں کبھی کیا کہتے ہیں آپ کی طرف سے کوئی نازیبہ بات نہیں ہونی چاہیے سورہ چودہویں پارے میں سورے سورے حجر میں آخر میں فرمایا کہ وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے کوئی بات نہیں اس کا علاج یہ ہے بھی آپ زیادہ کریں جب ان کی طرف سے اضا والی باتیں آپ تک پہنچیں آپ تصویر ہاتھ زیادہ کریں نفل پڑے یہ اس کا علاج ہے نیک آدمی کی پہچان یہی ہے کہ جب برے لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہو تو اس نیک کی طرف سے اچھے انداز میں دفاع ہو تاکہ دونوں میں فرق کا جائے کہ یہ نیک ہے بےزگار ہے سہب علم ہے سلجھا ہوا شخص ہے اور وہ بجے لوگ ہیں دونوں میں فرق تو یہاں یہی بتایا یہ دفاع بنتی اے نبی جو انسانی دشمن ان کا آپ دفاع کریں اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ بری باتیں غلط اس طرح کہتے ہیں آپ ایسے نہ ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں یہود نے سارا نے بھی دی ہیں مشرفی نے مکہ نے بھی دی ہیں اور جو منافع مدینہ یہاں مدینہ یمن سے مدینہ آباد ہوئے تھے ان میں سے منافقین تھے وغیرہ یہ جو بنو و قریضہ اور بنو و نظیر ہیں یہ تو شام سے آئے تھے یہاں پر آباد ہوئے تھے یہ یہودی قبیلت تھے جو مدینہ میں آباد تھے تو آپ کو منافقین کی طرف سے بھی یہود و نصارہ کی طرف سے بھی مشرقین مکہ کی طرف طلب طرح تکلیفیں آپ کو دی جاتی رہی, دی جاتی رہی. اور ان تکلیفوں کا جواب جو ہے آپ کو فرمایا گیا ابفا لتی ہے احسن بس صحیح اس حد تک تکلیف دی آپ کے حرم پر قومت لگائی فلا فلا فلا لیکن آپ کی طرف سے کوئی ناظیبہ بات نہیں ہوئی بہت کم مقامات پر آپ نے بدوا دی ہے وہ بھی حکم ایسا ہوگا جو بدوا دی مشرقی نے بدشہ نے آپس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دینا یوں شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے بجائے مزم کہتے تھے مزم تو پھر ہنستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات تک پتہ چلی کہ اگر وہ یوں کہتے ہیں پھر ہنستے ہیں آپ نے فرمایا مزم وہ خود ہی ہوں گے خود کو ہی کہتے ہوں گے ہم تو محمد ہیں ہم مزمت نہیں ہیں ہم محمد ہیں مطلب ان کے کسن کی وہ نصیب گفتگو تھی اور آپ نے اس کا جواب دیا بس ایسے کر دیا تکلیف ہی دیتے ہیں, دیتے ہیں. اور نکلے گا یہ تو ہو گیا انسانی دشمن کا دفاع کے دشمن ہو گیا شیطان نظر تو نہیں آتا حدیث میں آتا ہے انسان کا کوئی کام کوئی عبادت دنیا بھی ہو کوئی نیکی کام ہو مگر یہ کہ وہ ان کو نیند صحیح نہیں آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ نے ان کو دعا سکھائی کہ یوں دعا خالد نام کے سو جائے کروز ہی, من ہی من آئیہ آئیہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مبارک کلمات کی مدد سے اللہ کی ناراضگی غذب سے اور اس کے جو شریر بندے ہیں ان سے اور جو شیاطین ہیں وسوسہ ڈلنے والے ان سے جو حاضر ہو جاتے ہیں انسان کے پاس ویت شیاطین ہوتے ہیں اور وہ ہر کام میں حائل ہو, ہو جاتے ہیں انسان جب اعوذ باللہ ابو الرجیم پڑھتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عمر جو بیٹے ہیں یہ جو جملے ہیں جو خالد کو آپ نے بتائے تھے خالد بن ولید کو اپنے بڑے بچوں کو سب کو یہ جملے یاد کراتے تھے کہ اپنے اوپر پڑھ کرو اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے یہ جملے لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے کہ یہ برکت ان کے گلے میں رہے گی یہی نبی آپ جو شیتان ہیں ان کے ان کے مقابلے کے لیے یہ دعا مانگا کریں کہ میرے رب آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سوئے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں میرے رب ان تین سیٹ جو میرے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اللہ یس